باتوں کی دعوت دیتا ہے اور توثیق کرتا ہے کہ تم اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں جن باتوں کو سمجھ رہے ہو وہی حق ہے یہ گویا کہ اس کی توثیق ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایمان سمری بن جاتا ہے ایمان میں جو ہے وہ ایمان سمڑی ہے تیسری بات جو ہے ان آیات کی فضیلت اور ان کے شان نزول کے بارے میں اس کی جو شان نزول کی روایت ہے وہ بڑی مفصل ہے یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جو کا اختصار کیا ہے محمد علی صابونی نے اس سے میں وہ طویل روایت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں متن کے ساتھ کہ بڑی پیاری حدیث ہے بڑی پیاری روایت ہے ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے وان آتا حضرت آتا یہ کہہ رہے ہیں کابی ہے ان تلک تو انا وبن عمر و عبید ان عمیر الى کا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آتا کہہ رہے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبید ابن عمید حضرت عائشہ ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے و دخلنا علیہ و بیننا و تو ہم ان کے ہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا نوٹ کیجئے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے امول مومنین ہیں واضح متحرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت کے لیے بمنزل ماں ہے لیکن پردہ پردہ ہے وہ بیننا و حجاب جب بھی گئے ہیں تو پردے کے پیچھے حضرت عائشہ سے دیکا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اصحاب تین بلکہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صاحب بھی تھے فقالت حضرت عائشہ نے شکایتن کہا یا عبید ما یمناؤں کا زیارتنا اے ہے عبید کیا چیز تمہیں روکتی ہے ہمارے پاس آنے سے ہماری زیارت سے یعنی بہت وقفے کے بعد آئے ہو کیا معاملہ ہے کس وجہ سے اتنا لمبا وقفہ ڈالتے ہو کال اول شاعر حضرت عبید نے سہارا لیا ایک شاعر کا زرز بند تصدید خب یہ ایک مقولہ بھی ہے کہ ذرا ناغ دے کر ملاقات کیا کرو اپنے دوستوں سے احباب سے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ جلدی جلدی ملنا جو ہے اس کی بجائے کچھ ذرا ناگہ دے کر تاکہ طلب جو ہے آتش شوق بھڑک اٹھے پھر آدمی جائے فقال ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب درخواست کی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ سے زرینہ اخبرینا اب ما اب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ذرا ہمیں ایک اجازت دیجئے کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں اور وہ یہ کہ آپ ذرا ہمیں کچھ کوئی ایسی بات سنائیے جو سب سے حسین سب سے عمدہ سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا کوئی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے مشاہدے میں آیا ہو فبقت حضرت عائشہ صدیقہ پر گریا تاری ہوا وہ رو پڑی وقالت اور انہوں نے فرمایا کلو عمر ہی کا ناجمن حضور کا تو ہر معاملہ بہت ہی عمدہ بہت حسین بہت اعلیٰ بہت عرفہ بہت دل کا لبھانے والا اب اس تبھی کے بعد مجھ خاص واقعے کا تذکرہ ہے اکالی فی لیلتی حتہ مسا جلدہو جلدی ایک دن وہ تشریف رائے حضور میرے پاس جو کہ میری شبباشی میرے پاس شباشی شب کی رات تھی لیلتی میری رات تھی باریاں مقرر تھی ادواج مطحرات کی تو میری باری والی شب حضور تشریف اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ میرے لحاف میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ میرا اور ان کا جسم ایک دوسرے سے مس کرنے لگا ثم کالا پھر اچانک حضور نے فرمایا زرینی نہیں اطاپ بو دے عائشہ ذرا مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگوں یعنی یہ کہ تمہارا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اس لیے تم سے اجازت لے رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اس اعتبار سے وہی معاملہ یہاں ہے حضور یہاں پر اجازت لے رہے ہیں زرینی اطابد ربی ازا جل قانت فقل تو حضرت عاشا نے فرمایا اس پر میں نے عرض کیا اللہ انی لڑحب و قرب کا اللہ کی قسم اے نبی مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے بہت محبوب ہے میں انی اڑب انتا گد ربا کا اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں یعنی آپ کی رضا میں میری رضا ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کیجیے فقام قربت فتوز ماں تو حضور ایک برتن کی طرف کھڑے ہوئے کہیں وہ برتن غالبا لٹکا دیے جاتے تھے تو کھڑے ہوئے برتن کی طرف اور پھر آپ نے وضو کیا اور یہاں پھر سراہد دیکھیے آپ نے زیادہ پانی نہیں بہایا یہ بھی وضاحت یہ آداب ہے زندگی کے جو ساتھ کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پر تلقین کیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھ کر بزو کر رہے ہو تب بھی پانی کا اصراف نہ کرو اس لیے کہ آدت بگڑ جائے گی آدمی جو ہے ہر چیز کے اندر وہ کم سے کم پر قناعت کرنے کی کوشش کرے بکا پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے اور روتے رہے ہتا بلحیت یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی بھیگ گئی سمت سجاد ف پھر آپ سجے میں گئے اور پھر آپ روئے ہتہ بللل اور یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گلی ہو گئی آپ کے آنسو سے زمین تر ہو گئی سمس سجا الا جمبے ہی کا پھر آپ ذرا کروٹ کے بل لیٹے اور اس میں بھی روتے رہے ہتہ اتا بلال سلا سے سب یہاں تک کہ جب بلال آئے اور انہوں نے آپ کو فجر کی نماز کا اطلاع دی یعنی جماعت تیار ہے اب آپ تشریف لائیے ہجرے سے باہر یہ گویا کہ حضرت بلال کے فرائض میں داخل تھا قالت فقال یا رسول اللہ اب حضرت بلال نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں یہ ریا ساری رات گری کی کیفیت میں گزری فقال حضرت بلال نے رس کیا یا رسول اللہ ہے مایوقی کا وقت غفر اللہ کا ماتم ما اے اللہ کے رسول اے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز اڑا رہی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی تو معاف فرما چکا آپ کی تمام خطائیں جو پہلی تھیں یا بعد میں ہوں گی جو بھی ہوں گی جو بھی ہو چکی سب کو اللہ نے معاف فرما دیا قال اوق یا بلال مما یمنا وقت حضور نے فرمایا تمہارا تمہارا تمہارا برا ہو تم پر ملامت ہے بلال مطلب یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نہ رہوں میں یمنا انی انب کی میں کیوں نہ رہوں جبکہ آج پرورنگار نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی ان نفی خل کے سماوات وف وقت اور پھر یہ جو ہے یہ طویل اور ہے حدیث میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں روا ابن و مردوے و ابن حمیدن یہ ابن مردوے نے بھی روایت کیا ہے واقعہ اور ابن حمید نے بھی رہے محم اللہ یہ ہے شان نزول ان آیات مبارکہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی ہے ان کے نزول پر یہ اب آپ گریا تشکر کہیں یہ شکرانے کے آنسو تھے یا وہ خاص کیفیات کے جن آیات میں آپ نے محسوس کی ہیں ان کا ان سے تأثر تھا بہرحال ان سے ان آیات مبارکہ کی فضیلت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے اس پر اضافہ کیجئے کہ متعدد احادیث ایسی ہے معتا امام مالک میں بھی بڑی مفصل روایت ہے صحیح بخاری میں تو کئی طرق سے کئی سلسلہ ہے اسناد سے یہ روایت موجود ہے پھر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور چونکہ صحیح مسلم میں بھی تقریباً الفاظ وہی ہیں جو معتا امام مالک کے ہیں اور بخاری کی بھی ایک روایت میں الفاظ وہی ہے تقریباً وہی ہے کہ جو معتا امام ابن مالک کی روایت میں ہے لہذا میں وہ روایت جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ حاصل یہ ہے کہ حضور کا پھر معمول بن گیا تھا ان آیات کے نزول کے بعد کہ تحجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی وضو کرنے سے بھی پہلے بلکہ الفاظ جو آئیں گے وہ نوٹ کر لیجیے گا جیسے آدمی اٹھتا ہے تو اپنی کچھ آنکھوں کو ملتا ہے وہ جو نیند کا اثر ہوتا ہے خمار اس کو دور کرنے کے لیے ابھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ نگاہ کی طرف آسمان اٹھا کر یہ آیات تلاوت فرماتے تھے انفیخلاوات وختلا فل و اللہ یہ دس آیات ہیں سورہ علیہ کی آخری آیات یہ گویا کہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا اس کا بھی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں قائم ابن مالک رحمہ اللہ سے جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے جو پیش آیا ان کی چونکہ خالہ تھی ام المومنین حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک رات یہ ان کے ہاں چلے گئے اور حضور کی بھی شب باشی کی باری جو تھی حضرت ممونہ کے ہاں تھی وہاں کا وہ واقعہ سنا رہے ہیں ان قریب ان ما عباس ان ابن عباس ان ہوں حضرت قریب جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی اندہ بات الطن اندا محمون تضو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخالت ایک رات حضرت ابن عباس نے گزاری حضرت ممونہ کے ہاں جو امل مومنین ہے روجۂ بہترما ہے آد و وسلم کی اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہے کالا فسطاں تو فی اور دل وسادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تو معلوم ہوتا کوئی ایک ہی گدا بڑا سا تھا کہ جو سجرے میں تھا اس کا طول جو ہے اور عرض تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کی چوڑائی کے رخ لیٹ گیا اور طول کے رخ پر لمبائی کے رخ پر حضور اور حضرت محمونہ اسی ایک گدے کے اوپر یہ شباشی ہو رہی ہے فناما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے سفل لے لو قبل ہو بے قلیلن اور یہاں قلیل تک کہ جب رات آدھی ہو گئی یا آدھی سے ابھی کچھ کم ہوگی یعنی اس سے پہلے کچھ یا اس کے کچھ بعد ظاہر بات ہے کہ صحیح صحیح تو گھڑیوں کا اندازہ تو نہیں تھا کہ اب یہ نصف شب ہو گئی ہے نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد یا نصف شب کے قریب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجل سا یم سرو یم سہو نو ہی میں تو آپ بیٹھ گئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو مل رہے تھے نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے یہ میں اسی لیے روایات آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ تصویر لفظی ہے نقشہ سامنے آ رہا ہے حالات کیفیات اور اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ انسانی سطح پر یہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ بس ایک جاگتے ہی آپ پوری طریقے سے جیسے کہ کوئی غیر معمولی بات جیسے انسان جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ایک تو ہوشیار نہیں ہو جاتا کچھ اپنی آنکھوں کو منتا ہے کچھ وہ اپنی اس نیند کا جو خبار ہے اس کو دور کرتا ہے ف... فجالا سا یمس نو مانو جی بے دہی سم مقرر اشر ال آیات الخوات میں منصورت عال عمران سم مقام فتوز نہ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ اسی حالت میں وہ دس آیات جو ہے سورہ آل عمران کی آخری ان کی تلاوت فرمائی اب اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان نفی خلق سماوات یہ ال آیات ایسی ہیں جن سب سے پہلا لفظ یہی ہے ان نفی خل قسما وات و اللہ وقت الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلٰى جنوبہم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقتا ھذا باطلا اب یہاں سے آخر تک یہ آیات یہ گویا کہ حضور کے معمولات میں شامل ہو گئے اس کے بعد صراحت ہے پھر آپ نے وضو کی پھر اپ کھڑے ہوئے اس برتن کی طرف جو لٹکا ہوا تھا وہاں سے پانی لیا وضو کی گویا کہ جاگتے ہی وضو سے بھی پہلے یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا بخاری کی جو اور روایات ہیں ان میں ایک لفظ یہ آیا ہے فلما کا نا سنسل سن آخر جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا کا دا فن ددرسما تو پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی یہ اس روایت میں الفاظ نہیں ہے فناراسما فقالا خلطما وات وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکثر اس سے پہلے جب میں نے نایات کا درس دیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اصل میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ فطرت سے بہت منقطع زندگی ہے عام طور پر گھروں کے اندر سوتے ہیں گرمیاں ہو سردی ہو بڑے شہروں میں فلیٹ کی زندگی جو ہے فلیٹ لائف وہ تو آدمی معلق ہوتا ہے اوپر چھت آسمان دیکھنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ رات کو آپ اگر کھلے آسمان تلے سوئیں گے تو بہرحال آسمان نظر آئے گا چھت اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا پھر صبح اٹھ کے جب نکلے ہیں سڑک پر پہنچتے ہی تو آپ کو فکر ہو جاتا ہے دائیں بائیں کا ادھر سے گاڑی آ رہی ہے ادھر سے اور مصیبت آ رہی ہے تو انسان جو ہے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا تو گویا کہ انسان فطرت سے منقطع ہو چکا ہے ایک بالکل مصنوعی زندگی ہے ایک مصنوعی خول ہے جس میں کہ ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں فطرت سے منقطع لیکن یہ ہے کہ آپ تصبور کیجیے کہ وہ آسمان کی کھلی چھتر انسان سویا ہوا ہے آنکھ کھلتے ہی آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے تین نفی خلقات اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو ان آیات سے متعلق ہے اور آج میں جب حساب لگا رہا تھا تو کمری حساب سے پورے 40 برس ہو گئے ہیں اس واقعے کو یہ سن تریپن کے اکتوبر کا واقعہ ہے کراچی میں ہمارا اسلامک جمیع طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا غالباً پانچواں سالانہ اجتماع تو اس میں اب کراچی میں صدر کے علاقے میں جہاں جمیت الفلاح کی ایک تین منزلہ عمارت ہے بڑی شاندار اس وقت تک ابھی صرف خالی پلاٹ تھا اس پلاٹ کے گرد بس کوئی چار دیواری سے بنی ہوئی تھی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو وہاں ہمارا وہ اجتماع ہوا تھا قیام گاہ وہاں تھی جلسہ تو ہوا تھا جہانگیر پارک جو کہلاتا تھا اس زمانے میں اب تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے اس میں جلسے وغیرہ نہیں ہوتے لیکن عوامی جلسوں کے لیے کراچی میں جگہ وہ تھی جہانگیر پارک اس میں ہی میری ایک تقریر بھی ہوئی تھی اس زمانے میں ایک گھنٹے چالیس منٹ کی تقریر تھی ڈاکٹر عمر حیات ملک کے زیر صدارت وہ بھی میری زندگی کی تاریخی تقاریر میں سے تقریر ہے لیکن میں جو واقعہ اس وقت سنانا ہے وہ اس تقریر سے متعلق نہیں فجر کے بعد میرا درس قرآن تھا ان آیات کا میں نے درس دیا تھا اب یہ سن ترپن پونے انتالیس برس ہو گئے ہیں اب اور گویا کہ قمری حساب سے چالیس برس ہو گئے لیکن اس کا جو اصل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً بیس برس بعد بہتر یا تہتر میں میں کراچی جا رہا تھا اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ میں ہر مہینے درس قرآن کے لیے کراچی جاتا تھا اور یہ عوامی کی گاڑی جو نئی نئی اس زمانے میں چلی تھی عوامی گاڑی اس کی وہ تھرڈ کلاس جو بھی لوور کلاس تھی وہی وہ ہوتی تھی اس میں ساری اسی میں میرا سفر ہوتا تھا تو میں کراچی جا رہا تھا یہ سن بہتر یا تہتر کا اور یہ بھی نوٹ کر لیے سن بہتر میں اسی جمعیت الفلاح میں اس کی تیسری منزل پر ہمارا دس روزہ ایک تربیت قرآن تربیت گاہ کا پروگرام بھی پھر ہوا جہاں بیس برس پہلے میں نے ان آیات کا درس لیا تھا تو گاڑی میں جب میں جا رہا تھا کراچی تو جیسے کہ ہوتا مسافروں کی آپس کی بات چیت شروع ہو گئی ایک صاحب نے ابھی میرا تعارف ذاتی نہیں ہوا تھا کوئی تسکرہ ہو گیا درس قرآن قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں نے گویا کہ گفتگو شروع کی جیسے کہ دھن کسی کو سوار ہو تو ہر جگہ پر وہ کوشش کرتا ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تو میں نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ اچانک وہ صاحب بولے درس قرآن تو ہم نے بیس سال پہلے ایک سنا تھا جس کی مٹھاس اور حلاوت آج تک یاد ہے میں نے پوچھا وہ کون سا درس قرآن تھا تب انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر مجھے مجھے اس کے بعد میں نے پھر اپنا تعارف نہیں کرایا اس لیے کہ اب میں اگر اپنے آپ کو متعارف کراتا میں ہوں وہ شخص جس کا درج تمہیں آج یاد ہے بیس برس بعد بھی تو وہ کوئی بات اچھی نہ ہوتی میں نے پھر سکوت اختیار کیا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا اس لیے کہ بہرحال مجھے یہ تو احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی میرا کمال تھا ان آیات کی تاثیر ہے ان کی حلاوت ہے ان کی مٹھاس ہے ہمارا کام تو صرف یہ کہ آپ جو کچھ ان میں ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں ایک ملکوتی گنا اس قرآن میں ہے خام خواہ تسنو نہ کیجئے پڑھنے میں کراط میں تسنو ہوگی تو وہ اصل جو اس کا گنا ہے ملکوتی گنا جو اس کا ڈیوائن میوزک ہے وہ ختم ہو جائے گا صحیح طریقے سے پڑھیے اسی لیے مجھے جو ہے خلیل خسری صاحب کی کراپ سب سے زیادہ پسند نہایت فطری کراط اس کے اندر کہیں کوئی تکلف نہیں تسنو نہیں جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر لانے کی کوشش تو راحت کے اندر اتنی تاثیر ہے تو اگر آپ قرآن کو اس کے معنی کو اس کے مضامین کو فالو کر سکے تلاوت کے معنی فالو کرنا تلا یتلو اس کے الفظی معنی پیچھے پیچھے آنا و شم سے وا تَلَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھو پر روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے چاند تلو ہو رہا ہے پیچھے آ رہا ہے تلا یتلو کے مانی پیچھے آنا فالو کیجیے جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کیجئے کل حلاوت اس میں ہے خام کسی تسنو کی ضرورت نہیں قرآن کو اپنی خواہش اور خواہشات اور اپنے نظریات کے تابع نہ کیجئے زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو سمجھ میں آئے اسے بیان کیجئے تو وہ جو بھی تاثیر تھی جو بھی حلاوت تھی ان آیات کی تھی بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاید میں ان آیات کا جو درس دوں میں وہ حلاوت نہ ہو اس لیے کہ اب کچھ وہ عقلیت کچھ فلسفہ کچھ منطقیت جو ہے اس کا اس میں اضافہ ہو گیا غالباً اس زمانے میں جو بھی میں نے اس کا درس دیا تھا اس میں یہ چیزیں ابھی شامل نہیں ہوں گی تو اس کی حلاوت جو ہے وہ گویا کہ ان جو اس کی اپنی فطری حلاوت ہے اس کی اپنی فطری چاشنی ہے وہ زیادہ اپنی اصلی کیفیت کے اندر اپنی فطری کیفیت میں اوریجنل فارم میں شاہ سامنے آئی تھی جس کا کہ تذکرہ ان صاحب نے کیا کہ بیس برس پہلے درس سنا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا ہے مولانا عبد الغفارسن صاحب کا یہ بہت بات کی بات ہے جب تقریباً یہ سن پچپن یا چھپن میں ایک ہی مسجد میں ہم تھے اعتکاف کر رہے تھے وہاں ہمارے درمیان ایک بحث چڑھ گئی سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہ ایمان کی نفی کرتے ہوئے عالت لاراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلما یت خل فی مولانا اس پر مصر تھے کہ یہاں مراد منافق ہے میں اس پر اڑ گیا کہ منافق ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہاں پہ تو فرمایا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور منافق کا تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں ہماری بحسم ویسا ہو رہی تھی کہ ایک صاحب آئے مولانا عبد الجلیل صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ ساحوال میں جو بڈگری کہلاتا تھا اس زمانے میں سب سے بڑی جو اہل حدیث مسجد تھی جامع مسجد اس کے خطیب تھے انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ال ایمان وہ بھیج دی کہ آپ لوگ دونوں احتکاف میں ہیں اس احتکاف میں اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں عجیب بات ہے اللہ کی طرف سے وہ ایک نوجوان طالب علم کتاب دے کر گیا ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی پوری شدت سے بحث ہو رہی تھی میں نے کھولا اسی آیت پر بحث نکل آئی اور امام ابن تیمیہ کا موقف بین ہی وہی تھا جو میں بیان کر رہا تھا تو مولانا نے اس وقت گہرے تاثر سے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی ہے پرانے مجید کے ساتھ تم ذرا باقاعدہ بھی علوم کی تحصیل کر لو تو میں نے کہا میں تو حاضر ہوں آپ مجھے پڑھا دیجیے بہرحال یہ کہ اس کا بھی ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں چالیس برس پہلے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں اور اس میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے جو میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا اور اپنی تمہیدی جو خطاب تھے اس سلسلے درس کے دوبارہ شروع کرنے کے موقع پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ ایک مناسبت ذہنی اور ایک تعلق قلبی ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے لالک فض اللہ یوتی ہے میّ شاہ و اللہ حضلف بارک اللہ لی وََ قم فل قرآن العظیم و نفان ویا کم الحکیم